بندے تین دولت چڑتا کا ارادہ فرما وے فرمایا چڑنے ਉਨੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਕਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਬਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਯਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁੰਜਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ارادہ چرما وے دن او مشکل طریقے دسیا جائے او ہر حال چمج آ جائیے بھائی ہدایا پہ ہدایات اور لگا ہوا سونا دولت اللہ تعالی را جہمت فرما ہے میرے آقا نام دار صلی اللہ علیہ فرمایا فرمایا تعالی قسم بینکم اخلاقکم ونیا چی نیلا او گما والسلام میرے سی وسلم نے من آرما جائے مگر تین فرما وے جی رب سونا محبت فرما وے پیار یہ مطلب ہے رب سونا اے چاہے نشانی ہے کہ رب, رب, رب دا پیارا رب دا ہاں ابلا تین نہیں رکھتا ہدایت ہر بندے دی قسمت ہی نہیں اور دوسری گلے نے دنیا بغیر منگن تو مل جاتی پر دین ایمان شیشا ہے جب şey. جب طلب نہ کریے یہ لب لبی سونا مخلوق ہاں یاد رکھا جی نگیر بال بل پکی گل بند جگ مارنے پاتا کٹنیاں بندے مطلب یہ ہے کہ دنیا ری یہ ایسا دنیا دار سمجھ نہیں دنیادار تو فرمائی ہوئے آر کڑی فرمو د فرمایا کدار پیتا اور میں کسے کم دا نہیں سا تیرا لکھ لکھ شکر ہے موما خوش ہوا خوشی آپ سال جیتا تتنا لوگ مطلب بولا سہنے کی جی خوش خوش ہو چل مقام, مقام والے کبلا ja ch ایک خواجہ جرم خواجہ شاہ متو سبھی جی لگ جاوے رب سونا فرما درجا بلند کر چھوڑنے والا تیرے دنیا کی جان تری کمر چکا دیا یہ عزمت یہ عظیم تحفہ ہر آم بندے نو لبدا کولے میں رکھا میںال خوف ہو بلکہ خوف ہو کہ مسلم اور پہلے جن رب سونے لکھی ہے اس نے ہمیشہ شاہ ترجیح جین اور نے ترجیح جین ہے وہ دنیا بھی جو جنا ضلت کا شکار میرے آقا نے فرمایا فرمایا نورا بے سسر نور ادار سسرا سا بندے اندر چھوڑ دے کہا پرواز جد جی داخل ہو جائے بندے دے صحابہ عالم عالم نے میرے آگیا نے فرمایا گھر ہمیشہ رحم والے گھر محبت رکھتا گا در تو مرن لام بیان میار فرمایا پہلے فرمایا کہ ¡Élalo, ya ve! جاوے بندے نظر نہیں آ سا گی ل اے بھٹی آلی پجلی آلی آیٹ و ہے دنیا دی ہارش ہے اندر آلہ چاچن وی خوندائی آخر اخر آستہ توجہ آئے ہیں انو بیک ساڑی کون دا اجتا کی ہوئی سوال نہیں ہوگی یار مولویوں آر بندہ اپنی گاڑ کردے کیندے پیچھے چلیئے کیڑا تک باہر نکلے نا بچن کی خاطر تیرے ہاتھ لے مقصود ترجل اچھا میں فرمایا ہوں اگ سی لگا سیٹا مطلب بولیا دل میں روشنی ہوتی تو کسی سے بات آتا ہو کیوں کہ اکثر ایسے میرا چار تو کیا ہے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ میرا یار ٹھیک کہتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا اسے جاتی ہے لیکن یو نا بلول چاہیے مومن ہونا چاہیے مل پاج نہیں ہوتا کیونکہ مومن کو اپنا دل ہی میرے آقا سے سیکھا گیا یار گناہ کیا ہے تو گناہ کیا ہے میرے نے یہ سنا کرنا چوری کرنا سو شمار نہیں کیے تھے پوچھنے والے میں فرمایا ہے جس کام کرنے سے جس کام کے کرنے سے تیرا دل کھٹک جائے پتا ہو اسے کیا مطلب میرے آقا نے اشارہ فرمایا مومن جب بھی اللہ بنا فرمانی کرتا ہے اس کا دل اسے بنا کرتا ہے چاہے وہ والا والے بھی ہو کہ یہ برا ہے کیا کیا لیکن جب بھی وہ نہ فرمانی کرتا ہے وہ نہ بلانی چاہیے اس کا دل بولتا ہے کیا کر رہا ہے چھوڑ دے اسے بے شرمی بے اجیائی کر رہا ہے کلمہ بھی اسی کا پڑتا ہے کسی کا محتاج ہے پوچھ اگو امل نہیں ہو پیارے سوار ہو جا ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੁੜੇ ਮੰਨਣ اے شاہ ویرا جبلیاں اسیوں نہیں مینال ما میں پہاڑ تے چڑھ تو بچا لے گا آپ نے آج کوئی نہیں بچانے والا کیونکہ آپ تے جاندے سارے اللہ دے حالات اے اندے تو کوئی نہیں بچ سکدا اکھن والا نوورے سلام اللہ دا نبی اے سنن والا سچا پتر اے پر اثر نہیں پیا تیرے اللہ کا مہم کھلایی ہے موڑے صد کے عدد کے تیری کھوپڑی پیسر کے جاوہ کسور آکنا تیرے پوشہ لباؤنیان اللہ تیوی تو اٹھا کرو توجہ ہے اون وجہ کیے وجہے وے تمام... بنایا تماشا آلام... کلمہ رکھیا زمان تک کلم رکھا اتر جدیا میرا پریر باہ فرما فرمایا Shambho Shambho Shambho لو لو لو ہوئے مایا پڑھا یار بہو محسوس ہو بندہ پھر نشانیاں آپ اتنا ری نور مطلب جن جنوبی دنیا کا یار نہیں بننا دنیا نیا دنیا دل نہیں رو کال محبت نہیں کر سکتا محبت دنیا دیکھیں دل نہیں رہی پیار نہیں کما ہاں یہ وکری گل ہے مومن مومن دنیا مزارے وے دی دین پورا لے مناف تین مزارے دا وے پر دنیا پوری وے یہ نشانی پکی سمجھ لے جا نوبل ہوئے دنیا دنیا میں چوتھا سی کیوں بجاوا دنیا گزارا بیارے جہ دوڑیاں چڑھ گیا نا جگہ بیڑی جی دنیا چ بندے کا دل جی میمج آ سکی دلا دنیا عامت گا مزارا مزارا <leadage> <us> مطلب جٹکی دنیا دار ایک دنیا دار دنیا دار دا دا امام غزالی آپ فرماتے ہیں فرمایا دنیا دار دنیا دار ہو دل تازہ دنیا دار <متحدث> آ جانا اور لے لینا ضرورت دل دنیا نو تل مدیتا جن مدنی سنسارے آ دنیا رات اگلے گھر محبت رکھنے پٹیا بندے یون دل بریل اف سو سو پلے سے